چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا کابو زر تعلیم اجدبی کی ہے ایک کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو اڑ پھر کدی نہ پھنس دیں ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا اسے پتا کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے